حکیم بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بڑا زبردست بہت حکمت والا ہے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا بچے گا اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ پر ان کی موت سے پہلے ایمان نہ لے آئے اور قیامت کے دن وہ ان سب پر گواہ ہوں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یہ نص سریح ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور متواتر صحیح احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے یہ حدیث صحیح ہین سمیت حدیث کی اکثر کتابوں میں بھی وارد ہیں بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر 3448 اور و صحیح مسلم حدیث نمبر 155 ان حادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نظول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا تذکرہ ہے امام ابن کثیر یہ تمام روایات ذکر کر کے آخر میں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ حادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ہیں ان کے راویوں میں حضرت ابو حریرہ عبداللہ ابن مسعود عثمان ابن, ابن العاص ابو امامہ نواس ابن سمعان عبداللہ ابن عمر ابن العاص مجمع ابن جاریہ ابی صرح اور حدیفہ ابن اسید رضی اللہ عنہم ہیں ان احادیث میں آپ کے نزول کی صفت اور جگہ کا بیان ہے آپ دبش آپ دمشق میں مینارۂ شرکیہ ان کے آپ دمشق میں مینار شرکیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی آپ خنزیر کو قتل کریں گے سلیب توڑیں گے جزیا معاف کر دیں گے ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یہ جوج و معجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا بالآخر آپ ہی کی بد سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی ملاقسن پھر زبردست اور غالب ہے اس کے ارادہ اور مشیت کو کوئی ٹال نہیں سکتا اور جو اس کی پناہ میں آ جائے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور وہ حکیم بھی ہے وہ جو فیصلہ بھی کرتا ہے حکمت پر مبنی ہوتا ہے قبل موتی ہی کی ضمیر کا مرجع بعض مفسرین کے نزدیک اہل کتاب مطلب نصارہ ہیں اور مطلب یہ کہ ہر عیسائی موت کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے گو موت کے وقت کا ایمان نافع نہیں لیکن صرف اور اکثر مفسرین کے نزدیک اس کا مرجہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مطلب یہ ہے کہ جب ان کا دوبارہ دنیا میں نزول ہوگا اور وہ دجال کو قتل کر کے اسلام کا بول بالا کریں گے تو اس وقت جتنے یہودی اور عیسائی ہوں گے ان کو بھی قتل کر ڈالیں گے اور روئی زمین پر مسلمان کے سوا کوئی اور باقی نہ بچے گا اس طرح اس دنیا میں جتنے بھی اہل کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے ان پر ایمان لا کر اس دنیا سے گزر چکیں گے خواہ ان کا ایمان کسی بھی ڈھنگ کا ہو صحیح احادیث سے بھی یہی ثابت ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ضرور ایک وقت آئے گا کہ تم میں ابن مریم حاکم و عادل بن کر نازل ہوں گے وہ سلیب کو توڑ دیں گے خنزیر کو قتل کر دیں گے جزیہ اٹھا دیں گے اور مال کی اتنی بہتات ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول کرنے والا نہیں ہوگا مطلب صدقہ خیرات لینے والا کوئی نہیں ہوگا حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہوگا پھر حضرت حضرت اب حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو قرآن کی یہ آیت پڑھ لو من أهل إلا يؤمنن قبل <موته> اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی وفات یا حضرت عیسیٰ کی وفات سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائے گا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 3448 یہ احادیث اتنی کثرت سے آئی ہیں کہ انہیں متواتر کا درجہ حاصل ہے اور انہیں متواتر صحیح روایات کی بنیاد پر اہل سنت کے تمام مکاتب فکر کا متفق عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں اور قیامت کے قریب دنیا میں ان کا نزول ہوگا اور دجال کا اور تمام ادیان کا خاتمہ فرما کر اسلام کو غالب فرمائیں گے یا جوج کا خروج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کی موجودگی میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہی اس فتنے کا بھی خاتمہ ہوگا جیسا کہ حدیث سے واضح ہے امام مہدی کا بھی یہی دور ہوگا پھر یہ گواہی اپنی پہلی زندگی کے حالات سے متعلق ہوگی جیسا کہ سورہ معاہدہ کے آخر میں وضاحت ہے میں جب تک ان میں موجود رہا ان کے حالات سے باخبر رہا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے اور ان کے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی وجہ سے ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لئے حلال تھیں وَأَخْذِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ سود لیتے تھے حالکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کا مال نہق ہاتے تھے اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے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 لیکن ان میں سے جو علم میں پختہ اور مومن ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ ہیں جنہیں ہم جلد بہت بڑا اجر دیں گے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 بے شک ہم نے آپ کی طرف وہی کی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وہی کی اور ہم نے ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ ایوب یونس ہارون اور سلیمان کی طرف وہی کی اور ہم نے داود کو زبور عطا کی وکلم تکلیم اور ہم نے کئی رسول بھیجے اس سے پہلے ہم ان کا حال آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں اور کئی رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال ہم نے آپ کے سامنے بیان نہیں کیا اور اللہ نے موسا سے خاص طور پر کلام کیا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف یعنی ان کے ان جرائم معاشی کی وجہ سے بطور سزا بہت سی حلال چیزیں ہم نے ان پر حرام کر دی تھیں جن کی تفصیل سورہ انعام میں ہے آیت نمبر 146 میں پھر ان سے مراد عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ وغیرہ ہیں جو یہودیوں میں سے مسلمان ہو گئے تھے پھر ان سے مراد بھی وہ اہل ایمان ہیں جو اہل کتاب میں سے مسلمان ہوئے یا پھر مہاجرین و انصار مراد ہیں یعنی شریعت کا پختہ علم رکھنے والے اور کمال ایمان سے متصف لوگ ان معاشی کے ارتکاب سے بچتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے پھر اس سے مراد زکوٰۃ اموال ہے یا زکوٰۃ نفوس یعنی اپنے اخلاق و کردار کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کرنا یا دونوں ہی مراد ہیں پھر یعنی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نیز باس بادل الموت اور عملوں پر جزا و سزا کا یقین رکھتے ہیں پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی انسان پر اللہ تعالیٰ نے کچھ نازل نہیں کیا اور یوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی رسالت سے بھی انکار کیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوالے ابن کثیر جس میں مذکورہ قول کا رد کرتے ہوئے رسالت محمدی علی صاحب السلاط و کا اس بات کیا گیا ہے پھر جن رسولوں کے اسمائے گرامی اور ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد چوبیس یا پچیس ہے پہلا آدم دوسرا ادریس تیسرا نوح چوتھے ہود پانچویں صالح چھٹے ابراہیم ساتویں لوت آٹھویں اسماعیل نویں اسحاق دسویں یعقوب گیارہویں یوسف بارہویں ایوب تیرویں شعیب، چودویں موسا پندرہویں ہارون سولہویں یونس سترویں داود اٹھارہویں سلیمان انیسویں الیاس بیسویں الیسع، اکیسویں ذکریہ بائیسویں یحییٰ، تیئیسویں عیسیٰ، چوبیسویں ذوالکفل اکثر مفسرین کے نزدیک پچیسویں محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ علام ہوں اللہ وسلم علیہ اجمعین پھر جن انبیاء و رسول کے نام اور واقعات قرآن میں بیان نہیں کیے گئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے ایک حدیث میں جو بہت مشہور ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار اور ایک حدیث میں آٹھ ہزار تعداد بتلائی گئی ہے لیکن ان روایات میں کلام ہے قرآن و حدیث سے صرف یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف ادوار و حالات میں مبشرین و مندرین انبیاء آتے رہے ہیں بالآخر یہ سلسلہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا گیا آپ سے پہلے کتنے نبی آئے ان کی تصحیح تعداد ان کی صحیح تعداد اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا <تصحیح> تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے دار ان نبوت تاہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بھی دعوے داران نبوت ہو گزرے یا ہوں گے سب دجال اور کذاب ہیں اور ان کی جھوٹی نبوت پر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور امت محمدیہ سے الگ ایک متوازی امت ہیں جیسے امت بابیہ بہائیہ اور امت مرزائیہ وغیرہ اسی طرح مرزا قادیانی جھوٹے نبی کو مسیح موعود ماننے والے لاہوری مرزائی بھی پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کی وہ خاص صفت ہے جس میں وہ دوسرے انبیاء سے ممتاز ہیں صحیح ابن حبان کی ایک روایت کی روح سے امام ابن کثیر نے اس صفت ہم کلامی میں حضرت آدم علیہ السلام و حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شریک مانا ہے بہوالے تفسیر ابن کسیر زیر آیت تلک الرسل فضلنا بعضہم علیہ بعض پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسولا مبشرین وموذرین لئن لا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکین اللہ عزیز <حَكِيمًا> اور خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لئے اللہ کو الزام دینے کی کوئی گنجائش نہ رہے اور اللہ بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے لیکن اللہ يشهد بما وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا لیکن اللہ نے آپ پر جو نازل کیا ہے وہ اس کی بابت گواہی دیتا ہے کہ اس نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اللہ بطور گواہ کافی ہے ان الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں اِنَّ لَمْ لَهُمْ وَلَا بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا اللہ کے شایان نہیں کہ وہ انہیں بخش دے اور نہ یہ شایان ہے کہ وہ انہیں سیدھی راہ دکھائے جہن خالدین فی ہے اب دلی اللہ سیر مگر وہ انہیں جہنم کا راستہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے کم یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنو خیرا لکم و ان تکفروا فئن اللہ ما فی السماوات والعض و کان اللہ علیما اے لوگو یقینا یہ رسول تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر تمہارے پاس آیا ہے لہٰذا تم ایمان لاؤ یہ تمہارے لئے بہتر ہوگا اور اگر تم کفر کرو گے تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف ایمان والوں کو جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبری دینا اور کافروں کو اللہ کے عذاب اور بھڑکتی ہوئی جہنم سے ڈرانا پھر یعنی نبوت یا انذار و تبشیر کا یہ سلسلہ ہم نے اس لیے قائم فرمایا کہ کسی کے پاس یہ عذر باقی م. نہ رہے کہ ہمیں تو اللہ کا پیغام پہنچا ہی نہیں جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا م. ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آیاتک فین قابل اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بیشتر تیری آیات کی پیروی کر لیتے پھر کیونکہ مسلسل کفر اور ظلم کا ارتقاب کر کے انہوں نے اپنے دلوں کو سیاہ کر لیا ہے جس سے اب ان کی ہدایت و مغفرت کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی پھر یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کیا بگڑے گا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا تھا اِن حمید اگر تم اور روئی زمین پر بسنے والے سب کے سب کفر کا راستہ اختیار کر لیں تو اللہ کا کیا بگاڑیں گے یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ تعریف کیا گیا ہے اور حدیث قدسی میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو یا ہے تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا اور اگر تمہارے اول و آخر اور ان سو جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سے سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اے میرے بندو اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کر دوں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کی جتنی سوئی کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے بحوالِ صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم انما الله اله واحد سبحانه انما الله اله واحد سبحانه ان يكون له ولد له ما في السماوات وما في الارض وكفى بالله وكيلا اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہو بے شک مسیح عیسی نے مریم تو اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہی ہے جسے اس نے مریم کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے چنانچہ تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور یہ نہ کہو کہ معبود تین ہیں اس سے بعض آ جاؤ یہ تمہارے لیے بہتر ہے بے شک اللہ ہی واحد معبود ہے اور اس امر سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے اور اللہ بطور کار ساز کافی ہے لن مسیح عیسی بن مریم کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی آر نہیں اور نہ مقرب فرشتوں کو آر ہے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کو آر خیال کرے اور تکبر کرے تو اللہ جلد ان سب کو اپنی طرف جمع کرے گا اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف غلو کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کے بارے میں کیا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوحیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کی اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے اسی طرح حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو بھی غلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم بنا ڈالا اور ان کو حرام و حلال کے اختیار سے نواز دیا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا من دون انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا یہ رب بنانا حدیث کے مطابق ان کے حلال کیے کو حرام ان کے حلال کیے کو ان کے حلال کیے کو حلال اور حرام کیے کو حرام سمجھنا تھا درعن حال یہ کہ یہ اختیار صرف اللہ کو حاصل ہے لیکن اہل کتاب نے یہ حق بھی اپنے علماء وغیرہ کو دے دیا نبی صلی اللّہ علیہ و نے بھی عیسائیوں کے اس غلو کے پیش نظر اپنے بارے میں اپنی امت کو متنبع فرمایا لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله بحواله صحيح البخاري حديث نمبر 3445 ومسند احمد پہلی جلد 23 نمبر اور 47 نمبر حدیث مطلب تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عيسى بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں پس تم مجھے اس کا بندہ اور رسول ہی کہنا لیکن افسوس امت محمدیہ اس کے باوجود بھی اس غلو سے محفوظ نہ رہ سکی جس میں عیسائی مبتلا ہوئے اور امت محمدیہ نے بھی اپنے پیغمبر کو بلکہ نیک بندوں تک کو خدائی صفات سے متصف ٹھہرا دیا جو دراصل عیسائیوں کا وطیرہ ہے اسی طرح علماء و فقہ کو بھی دین کا شارح اور مفسر ماننے کی بجائے ان کو شارع مطلب شریعت سازی کا اختیار رکھنے والے بنا دیا ہے۔ فإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ سچ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ بہ حوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 7320 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2669 مطلب تم بالشت ببالشت اور ہاتھ بہ ہاتھ ضرور پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے یعنی ان کے قدم بقدم چلو گے پھر کلیمت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کن سے باپ کے بغیر ان کی تخلیق ہوئی اور یہ لفظ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم علیہ السلام تک پہنچایا گیا روح اللہ کا مطلب وہ نفخہ پھونک ہے جو حضرت جبریل نے اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان کے غریبان میں کے غریبان میں پھونکا جسے اللہ تعالیٰ نے باپ کے نطفے کے قائم مقام کر دیا یوں عیسیٰ کا کلمہ بھی ہیں یوں عیسیٰ اللہ کا کلمہ بھی ہیں جو فرشتے نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا اور اس کی وہ روح ہے جسے لے کر جبریل حضرت مریم علیہ السلام کی طرف بھیجے گئے بحوالِ تفسیر ابن کثیر پھر عیسائیوں کی عیسائیوں کے کئی فرقے ہیں بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بعض اللہ کا شریک اور بعض اللہ کا بیٹا مانتے ہیں پھر جو اللہ مانتے ہیں وہ میں ثلاثہ مطلب تین خداؤں کے اور حضرت عیسیٰ کے سیالثلاثہ تین میں سے ایک ہونے کے قائل ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تین الہ معبود کہنے سے باز آ جاؤ اللہ تعی ایک ہی ہے پھر حضرت عیسی علیہ السلام کی طرح بعض لوگوں نے فرشتوں کو بھی علوہی صفات میں شریک ٹھہرا رکھا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو سب کے سب اللہ کے بندے ہیں اور اس سے انہیں قطن کوئی انکار نہیں ہے تم انہیں اللہ یا اس کی علوہیت میں شریک کس بنیاد پر بناتے ہو